سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهدل الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمد ان عبده ورسوله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 لا الي الذينا مدتقل الله وقولوا قواً السديدة سلح لكم أعمل لكم ف ال لكمم زرهوبكم وما يتر الله هو رسه ف فانذا فرغنا عظنا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديه دي محمد صلى الله عليه وسلم والشارر الأمور محدفاتها وكل محدثة بدع وكل ببداتهم زلاد ح في النار أوود الله من الشيطعا الررجين بسم الله الرحم الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون أمير محترم عزران طلماء كرم. محترم مزروفو مرجوان حيث أمير محترم خود بہ کے بعد سور نور کی ایک پڑھیں گی ترجمہ یہ ہے کہ مومنوں کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے اور مومنوں کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ ایک ہی بات بول رہا, رہا, رہا ہوں انما کرتا ہوں ان نما کا نا قل المن دو رسول ہی نہیں جب مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آؤ تو مومن صرف ایک بات کہتے کیا کہتے سمعنا ہم نے سنا اور, اور اتاد اتاد اتاد کا مطلب یہ ہوا کہ سننے اور اطاعت کے درمیان کوئی منزل اعتراض نہیں کوئی منزل اختلاف نہیں کوئی منزل نہیں آپ کو سوچنا نہیں ہے آپ کو اعتراض نہیں،, نہیں کرنا ہے آپ کو اختلاف نہیں کرنا ہے اگر آپ نے اختلاف کیا تو اپنے ایمان کی خیر منائیے دلیل یہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم اترکو ما فی کتاب العلم ہے علم کا چیپٹر ہے یہ حدیث پاک پا موجود ہے اور رابی حضرت ابو حضرت ابو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میں نے چھوڑ دیا وہ تم چھوڑ دو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دکھاؤ کہ بھئی فاتحہ کہاں نہیں کرنا ہے یہ دکھاؤ کہ فلاں نہیں کرنا ہے یہ چیز دکھاؤ کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے نہیں منانی ہے یہ دکھاؤ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ نبی پرمار ہے جو میں نے جو میں نے کیا ہی نہیں وہ تم بھی چھوڑ دو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی نے جو کیا اس کا کرنا سننا اور نبی نے جو چھوڑ دیا اس کا چھوڑ دینا سننا یادی سب پتر جو میں نے نہیں کیا وہ تم بھی مت کرنا اب نبی نے جو جو نہیں کیا ہے وہ ہمیں نہیں کرنا میری امت کے لوگ جو چیز میں نے اور جانتے جو بھی چیز میں نے چھوڑ دی وہ سب تم چھوڑ دو اور और اور جب میں تم سے کوئی چیز بیان کروں تو اسے میری تم سے بولوں انی تو اس بات کو لے لو میرے حوالے سے مان لوقیہ کسی اور کا حوالہ ہے تو اسے میزا نے کتابوں پر تو ہی. سمجھ میں آیا؟ ہو اسے لے لو میرے حوالے سے حوالہ میرا ہونا چاہیے جی اور کیوں نہ ہو ایک نقطہ اور بتاتا ہوں بتاتا ہوں دنیا کا پہلا آدمی پہلا انسان پہلا نبی تھا دنیا کا پہلا انسان پہلا نبی پہلا ہاتھی جب اسے اتارا گیا زمین پر یہ کہہ کر کہ, کہ کل نہ بھی تمہارا جمیا چلو نیچے ادھر جاؤ سب کے سب اور جب آدم اترے, اترے، کہا گیا فیم منی جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت ہے یہاں بھی منی ہے منی On of me, میری طرف سے اس کا مدلہ بھی ہوا کہ ہدایت کا تعلق سے <تسکت> میں نہیں کر سکتا, سکتا. جی. جی. جی اور اتنی اور سستی ہدایت تھوڑی ہے ہدایت اتنی, اتنی سستی نہیں ہے نبی کے بھی اختیار میں نہیں ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے دے نبی کے اختیار میں بھی نہیں اور جس کو چاہے نہیں جس سے محبت نہیں دے, دے, دے, دے, دے, دے, دے, دے سکتا ابھی میں اس کے بعد کرتا ہوں ایک کیا؟ کہ ایمان کی تکمیل کے لیے محبت رسول ضروری ہے مگر جنت میں داخل ہونے کے لیے اتحاد رسول ضروری ہے یہ اگر سمجھ میں آ گیا تو اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ایمان کی تکمیل کے لیے محبت رسول ضروری ہے ایمان مکمل ہوئی جائے ایمان کی تکمیل کے لیے محبت رسول ضروری ہے مگر دخول جنگل کے لیے اطاطے رسول ضروری ہے صرف محبت کافی نہیں ہے دلیل رسم کی ربی حضرت امام اس حدیث پاک ملا ہے جا کا حضرت سے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ تمہاری نگاہوں میں محبوب نہ ہو جاؤں یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے محبت رسول ضروری ہے مگر جنت میں داخلے کے لیے اتار رسول ضروری ہے محبت رسول کا بھی نہیں ہے تلیل تلیل فقط آبا. بخاری ایمان. حضرت ایمان بخاری ویسے اللہ ہیں اللہ نے فرمایا میری امت کے تمام لوگ جنگت میں داخل ہوں گے مگر وہ جو انکار کرے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا پوچھا گیا یہ <سؤال> حدیث دلیل ہے پہلی حدیث جو مسلم کی ہے وہ بتا رہی ہے کہ عمان کی تکمیل کے لیے محبت رسول ضروری ہے مگر جنت میں داخلے کے لیے اطاعت رسول ضروری ہے اگر آدمی صرف نبی سے محبت کرے تو یہ محبت جنت میں نہیں لے جا سکتی دلیل دلیل لا ذلك من پیش کر دیا جی ابو طالب کون ہے کے چچا ہے نا نبی اپنے چچا سے بڑی محبت کرتے تھے اور چچا بھی اپنے بھتیجے سے بڑی محبت کرتا تھا جی نسر سے ثابت ہے قرآن سے ثابت ہے کہ نبی کو ابو طالب سے محبت کی کیا ان من احب من احباب جس سے آپ محبت کریں اسے دے سکتے من احباب, احباب کرے کو اپنے چچا سے بڑی محبت تھی اگر ایک ہے ہم نبی سے محبت کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات تو یہ نبی کسی سے محبت کرے بتائیے درجہ کس کا بڑا ہے؟ کہ ہم نبی سے محبت کرا یہ بڑی بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ نبی کسی سے محبت کرتا ہے محبت کرے یہاں نس بتا رہی ہے کہ نبی کو اپنے چچا سے محبت ہے محبت تھی اب یہ بسترے مرگ پر ہے اب جا رہے ہیں کہ تب جا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرہانے آئے بیٹھے کا ایک بات بولنی ہے چچا سے فائدہ کیا ہوگا میرے بچے کا پتہ یہ چلا کہ بھی سفارش نہیں کر سکتا اگر کوئی آدمی اللہ یہ لیکن معلوم ہے کہ دنیا میں آئے سب سے اللہ نے یہ کہ تم بہت گے, بہت گا, اور بہت ساری دعائیں گے قبول نہیں کروں گا لیکن ایک دعا گارنٹی ہے. گا. یعنی ہے ایک دعا گارنٹی اس کو ریجیکٹ نہیں کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام کرام کو جو یہ دعا گارنٹی جو تھی دین گئی دی گئی تھی تمام نے دنیا ہی میں چیز پوری ہو گئی قبول ہو گئی لیکن مجھ سے کہا گیا تھا کہ آپ کی بھی ایک دو نہیں ہوگی میں نے اس کو خرچ نہیں کیا دنیا میں پچاس رکھا ہوا ہے کس لیے اپنے لیے نہیں نبی کو تو اپنی فکر تھی ہی نہیں وہاں بھی ہماری فکر رہے گیوں گی. کی اور یہاں بھی آپ کو اپنے نبی کو کر کسی امام کے جا رہا ہے, کسی پیر کے رہا ہے, کے جا رہا ہے جس نبی کو ہماری اتنی ہوتی ہے کہ تو دکھائی تو دکھائی بولتے ظاہر چوہا جب بل میں گھس گیا دکھائی تھوڑی دیتا وہی لفظ استعمال کیا ہوتا ہے سفارش کے دائرے میں وہی آئے گا جس نے دنیا میں شرک نہیں کیا ہوگا توحید پر اٹھا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا جو آدمی توحید کے اوپر نہ اٹھا ہو اور قیامت کی سفارش کروں گا کہہ رہا ہے لیکن ابھی لوگ کہنے لگیں گے کہ میں نے موت کے ڈر سے لیا ہے زندگی بھر تو میں نے جزا نے ایمان لانے پر مجبور کر دیا ہے تو گوارا نہیں ہے لیکن آر گوارا نہیں ہے میں آر لے کر جو ہے اس دنیا کا نہیں جا رہا مجھے نار پسند ہے اور اسی حالت میں وہ مر گئے اپنے باپ دادا کے دین پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دل گرفتہ ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچی آپ نے جو بات کہی تھی ابو طالب سے وہ ابو طالب تک بھول نہیں تھی تو آپ بڑے دل گرفتہ ہوئے کا مطلب سے کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے گا اگر محبت کافی ہوتی ہے جنت پہ جانے کے لیے تو نبی محبت تو کر رہا تھا ابو تعلیم کو جنت میں جانا چاہیے جبکہ ابو تعلیم کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ وہ جہنم میں وارث ابن عباس رضی اللہ تعالی الله صلی اللہ علیہ وسلم قال عذابا ابو طالب وهو منتئلم بن عليه يغليم دماغه رواه مصری في کتاب حالب اللہ اللہ کو ہوگا اور وہ یہ بڑا لے جی پہنا دی جائے گی جس سے ان کا دماغ اس طرح کھولے گا جیسے نس بتا رہی ہے کہ نبی کی محبت کے باوجود بھی وہ جہنم میں پہنچ گئے تو میں نے یہ حدیث پیش کی کہ ایمان کی تکمیل کے لیے محبت رسول ضروری یاد کرو یہ جملہ رسول کا بھی نہیں اب دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا کو جب اللہ اور طرف بلایا جاتا ہے تو ایک ہی بات بولتے ہیں کیا درمیان کوئی منزل نہیں کوئی سوچنے کی بات کی, اچھا کی, جی کی روشنی میں یہ نے کی استعمال قال لمس دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه قال اجلسوا ف فسمع جابر بن مسعود رضي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال يا عبد الله بن مسعود اللهم رب عبادك كتاب الصلاه حضرت امام ابو داود کا چیپٹر 20 پٹ میں موجود ہے ربی حضرت جابر حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آئے جمعہ کے دن خطبہ دینے کی آپ ممبر پر کھڑے ہوئے اور خطبہ دیتے ہوئے آپ کی زبان مبارک سے نکلا سٹ ڈاؤن بیٹھ جاؤ یہ ساس لوگوں کے لیے اچھا لیکن جب آپ نے یہ جملہ کہا اب آپ ممبر پر ہے نا اب ممبر سے تقریر کرتے ہوئے کوئی بھی کہہ سکتا ہے کلام کوئی خاص آدمی اس کا مستقب نہیں ہوتا آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ اب اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے تھے ایک پیر مسجد کے اندر ہے ایک پیر مسجد کے باہر ہے کان میں یہ بات پڑی فسمیع فسمیع فسمیع ابن مسجد مسجد کے سننے اور کے میں درمیان کوئی منزل ہے تو فخر نہیں سوچنا نہیں ہے فوراً اور اس کے برخلاف اگر کوئی آدمی سمینا کے بعد فکر کرے اعتراض کرے تو یہ تو یہودیوں کی صفت ہے اللہ نے فرمایا اس کے مقابلے کا طریق یہ ہے مین الدیندو رفیون الکلیم مواد یہودی جو اپنی بات کو اللہ کے کلام کو بدل دیتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم نے اس کے بالمقابل مومن کا کال کیا ہوتا ہے ہم نے سنا اور احتیاط کیا اگر کوئی آدمی سنے اور احتیاط نہ کرے تو ایسے ہی ہو گیا نا یہودیوں کی طرح جو کہتے ہم نے سنا مگر نافرمانی کی اچھا جہاں تک اعتراض کی بات ہے یہ تو یہ ہے ایسا ہوا ایک مرسل روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ڈسٹرب مت کرو یار تھوڑا سا اگر مجھے بولنے دو تو آپ لوگ سننا ہے نا غور سے مرسل روایت میں ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل کا لا ولد تھا اس کی اولاد نہیں تھا صرف ایک تھا بھتیجے نے دیکھا کہ چچا ابھی مرے گا نہیں جلدی مال ہتھیارے کے لیے اس کو ڈو ان کر دو ختم کر دو اس کو اب مار کر کے اس نے چچا کو ایک آدمی کے دروازے پر پھینک دیا اور خود خوب کا دعویٰ کر دیا کے میرے چچا کو نے ہے اور بولے تمہارے دروازے حضرت ہے اور پر یہ لاش پائی گئی ہے کہ میں قطر سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے کسی نے کہیں سے مار کر کے اللہ بتائے دباؤ بڑھ رہا ہے اس کے بہت سارے بھی سب ضرور لینا اب موزان ہو گئے دعا کر رہے اللہ سے مس کرو اور وہ مقتول جو اللہ کا حکم ماننا تھا کہ گائے آپ ہم سے مزا کر رہے ہیں آپ ہم سے مزا کر رہے ہیں تو حضرت موسیٰ نے فرما قَالَعُذُ بِاللَّهِ نَكُونَ مِلِلْ جَائِلِينَ مَلَّا کی پناہ چاہتا کہ جائل ہو اس کا مطلب مزا کرانے والا جائل ہو دوسرے کا مزا کرانے والا جائل ہوتا ہے جائل جائل جائل مزا کرانے والا جائل ہوتا ہے اب آئیکہ ٹھیک ہے آپ گائے زبا کرنے کی بات کرتے ہیں ایک سوال اور ہانا کا لیکن گائے کیسی ہو بچی ہو جاہلوں کو بتا کیسی ہو بڑھ جو اللہ نے بو نہ بیچ بیچ کی ہو اچھی ہو بہترین کر دینی چاہیے تو چکے پھر آتے حضرت ایک بات اور سمجھ میں نہیں آئی دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے مطلب نہیں رکھتا دے کر کے بھیجا گیا اور بہت بڑا نبی ہے بہت ہاں؟ <سؤال> بڑا نبی ہے انبیاء بنی اسرائیل کے سب سے محدود نبی ہے کون کون اور بڑا احسان ہے اللہ سے ملنے گئے میرے آج میں اللہ نے تحفہ دیا کتنی وقت کا نمازوں کا تحفہ پچاس وقت نیچے اترے چھٹے آسمان پر آئے اس نے کہا میرے بھائی کیا تحفہ ملا اللہ کی طرف سے کہا کہ تحفہ ملا ہے پچاس وقت کی نمازیں پڑھ لی ارے کہا جا کر کم کروائیے مجھے امت کا بڑا تلخ تجربہ سوٹا دے کر بھیجا گیا ہوں یہ بھی تب بھی نہیں سمجھ رہی ہے یہ پچاس وقت کی نماز کیا پڑے گی کم کروائیے پھر گئے آپ تھوڑی کم ہو گئی کہا کتنا کم کروائے بولے دس کم ہو گئی بولے اور کم کروائیے چالیس نہیں پڑ پائے جاتے رہے جاتے رہے آپ کے اور یہی اوپر بھیجتے رہے اور کم کروائیے لیکن یاد رکھیے کہ زیرو ہٹا ہے کوانٹٹی میں مگر کوالٹی میں زیرو وہاں جی یہ کوئی نئی چیز نہیں بلکہ قرآن ثابت ہے ظاہر میں نہیں ہوتی مگر انڈر ہوتی ہو تعالی نے زیرو تو ہٹا دیا کوالٹی میں مگر کوالٹی میں زیرو نماز پڑھ تو پچاس وقت کا سبب ہے نماز اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرما دیے تو موسا کا بڑا احسان ہے بار بار حوال آتا ہے کہ میرے سامنے موسا نہیں کڑے ہو سکتے ایک صاحب نے کہا مناظرہ میں <سر> آپ <مانداؤ> کہ سے مناظرہ نہیں کر سکتا بولے وہ کیوں <سر> کہا کہ اگر میں مناظرہ کے لیے تیار ہوں گا تو نبی کلیم <سر> صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوگی <سر> کہا وہ <سر> کیسے توہین ہوگی کہا کہ جب میرے نبی کے سامنے موزہ نہیں کھڑے ہو سکتے کو تم کھڑا کرو گے جی نبی میں تو حدیث پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو کیا کہ جب مومنوں کو اللہ اور طرف بلایا جاتا ہے تو ان کی ایک ہی بات ہوتی ہے ہم نے سنا اور اس کی اطاعت کی اور میں نے کہا کوئی منزل تفکر نہیں کوئی منزل اعتراض نہیں منزل تفکر کی دلیل میں نے دیتا سوچنے کا نہیں ہے اور نہیں اس پر عمل کرو اور اعتراض نہیں اعتراض کرنا سمینا و آسینہ یہ جہود کسی وقت منو آیت کریمہ پڑھ دیئے من اللہ بین حادو یحرفون القلمہ مبادئی و یقولون سمینا و آسینہ کوئی سمینا کے بعد اگر آسینہ ہے وہی اعتراض و اختلاف, و اختلاف بے آئی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت گائے کا رنگ کیسا ہو اس کی وضاحت ہونی ضروری ہے یعنی آپ کی بات کمپلیکیٹڈ ہے الجھی ہوئی ہے, ہے. وضاحت کیجئے اپنے رف سے بولیے کہ وضاحت کرے یعنی اس کا مطلب جو نبی پر اعتراض کرتا ہے راستہ ہموار ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ پر بھی اعتراض کرے کہ اللہ واضح نہیں کر پا رہا ہے بات کو گائے کیسی ہوگری رنگ کے بارے میں رنگ کی ہو اور تصوری دیکھنے والے کو بھلی معلوم ہو ایسے بھی چٹکیلا رنگ نہ ہو کہ دیکھنے والا کراہ محسوس کرے تو تین سی بات ایک تو زرد رنگ کی ہو اور دوسرے چٹکیلے والے دیکھنے والوں کو کچھ کر دے اب کر لینا چاہیے یہ وہ قوم ہوتی ہے جو انتہائی نکمبی اور کام چور ہوتی ہے اور جو نبی کی بات اور صحابہ رضوان اللہ صاحب ابھی بتایا کہتے ہیں ہم صحابہ کو نہیں مانتے اللہ اکبر جو حدیث آتی ہے انتہائی صنعت میں صحابی ہی ہوتا ہے اگر صحابی کو نہ مانا جائے تو اہل ہی نہیں ہو سکتا اہل حدیث وہی ہے جو صحابی کو مانے اس لیے کہ حدیث کی صنعت کے انتہا میں میں صحابی ہی ہوتا ہے اگر صحابی کو نہ مانا جائے تو حدیث کو کیسے گا دی. حدیث کو ماننا با... اچھا ایک بات اور بتاؤ تین حضرت موجود ہے اور الفاظ جو ہے حضرت رہ فرماتے اور پہاری کون کون سی تلاش کر رہے ہیں وہی اور آپ کو عجیب بات بتاؤں حدیث میں کم شی آئی دو چیزیں بہت عجیب و غریب نکتہ ہے میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں <laughs> <laughs> <ہی> <laughs> چھوڑ دی ہیں یہ چیز تو اور لم تبد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے ان دونوں کے بعد اور ہدایت ہے اس کا مطلب ہدایت محسور ہے دو ہی چیزوں کے درمیان کتاب و سنت میں تیسری چیز ہدایت نہیں ہے یہ عجیب و غریب نکتا ہے اس لیے کہ زلالت کا ہے نا کچھ ہدایت لم تبلو باد ان دونوں کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے بفو میں مخالف ہدایت یہ مطلب ہے حدیث پاک کا جی اور یہی دونوں چیزیں لے کر پہنچو گے تو حوض حوصے سے پانی ملے گا ورنہ چوتے کھا کر بھاگے سے کیوں اس لیے کہ نبی نے آخری جملہ ارشاد فرمایا تفر رکھا گئی کتاب اور سنت دونوں ایک دوسرے سے جا ہو سکتے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کے اوپر آ جائے اس کا مطلب کا سے سے پانی پانی جو کتاب کتاب سنت سنت اور اور جناب محمد اپنے مبارک جام دیں گے اور جام ایسا کہ ایک دفعہ پانی پی لے پھر کبھی پیاس نہ لگے اس کو ملے گا جو کتاب سنت وابند ہو کہتے تم ہے نہیں ہو سکتے ان دونوں کے بعد پہلی چیز کیا اللہ کی کتاب اور دوسری چیز ہے میری سنت تو کتاب اللہ ہو گیا اور میری سنت تو اہل سنت بولو نا اہل حدیث کا لفظ نہیں ہے مطلب یہ میں پوچھوں آپ کو کہ بخار کیسا ہوتا ہے بخار کہاں دکھاؤ گے ارس ہے نا جوہر تو نہیں ارس کو جوہر میں دکھائیں گے نا ارس ہمیشہ جوہر میں نہیں سمجھا بخار ہے بخار کو کدھر دکھائیں گے ایسا دکھائیں گے بخار کیا بلکہ کہاں دکھائیں گے آدمی میں دکھائیں گے نا بخار آدمی میں ہوتا ہے ایسے سنت اگر جو کہا گیا کتاب اللہ یہ مطلب حدیث کو مان لیا اس نے صحابی کو بھی مان لیا اس لیے کہ صحابی یہ صنعت کا منتخب ہوتا ہے صحاب کرام کے بارے میں بتا دوں کہ یہ امت اور رسول کے درمیان ایسا مقدس واسطہ ہے کہ وہ واسطہ درمیان سے हट جائے تو پھر قران مشکوک ہو جائے حدیث مشکوک ہو جائے صحابہ کرام نے اپنی محنتوں سے ہم تک تمام حدیثیں پہنچائی اسی وجہ سے ان کے بارے میں اب وقت نہیں ہے وہ موضوع دوسرا ہو جائے گا عظمت صحابہ ایک بات میں بولتا ہوں کہتے ہیں لوگ جس ہم صحابہ کو نہیں مانتے اس سلسلے میں میں ایک پاک آپ کے پیش کر دوں حدیث, حدیث ابھی حریرہ رضی اللہ تعالی الله صلى الله عليه وسلم لا تصبوا اصحابي لا تصبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل اهد زهبا ما ادرك مدة حضرت ابو کو بلا میرے صحابہ کو بلا اس لیے کہ اگر صحابی ہی جو ہے مار اعتراض ہونے لگے تو حدیث کیسے معاف کر دی یہ رسول اور امت کے درمیان ایک مقدس واسطہ مانوں اور یہ مقدس واسطہ درمیان سے ہٹ جائے پھر حدیث کے پہنچنے کا قرآن کے پہنچنے کا امت سے کوئی ذریعہ ہی نہیں کوئی لنک ہی نہیں بہت حسین لنک ہے انتہائی کبھی عصمت صحابہ پر گفتگو کروں گا کیسے لوگ تھے عجیب و غریب لوگ تھے عجیب و غریب لوگ عجیب و غریب آج تو ہمارے نوجوانوں کے ہیرو کون لوگ یہ ناچنے گانے والے یہ اوپر سے کودتے معلوم ہوتا تھا وہ ٹوڈی مسجد جو تھی جس کی دیوار مٹی کی کچی مٹی کی اور چھت خجور کے پتوں کی بہت دنوں تک اس مسجد میں دروازہ نہیں تھا گھومتے آتے تھے اور گھومتے رہتے تھے لیکن وہی ٹوٹی مسجد اتنا بڑا مدرسہ تھی کی بڑے بڑے کرنل وہ کہنے کی ضرورت نہیں بلکہ جو نکلا ہیرو بن کر نکلا ریئل ہیرو بن کر نکلا سی ایم بنا دیا گیا تو سی ایم ہے گورنر بنا دیا گیا تو گورنر ہے پاسی بنا دیا گیا تو خاضی ہے, چیف جسٹس اور نہیں بنا سکتا They इतने प्यारे लोग थे इतने प्यारे लोग थे एक बात बोलूं। हमने कही मुहावरा पढ़ा था कि जबल गर्दत न गर्दत, पहाड़ टल जाए मगर आदत नहीं जाती अगर आदमी को बीड़ी की आदत हो गई बीड़ी जल्दी नहीं छोड़ता सिगरेट की आदत पड़ गई हो तो सिगरेट नहीं छोड़ता शराब की आदत पड़ गई हो जल्दी तो छोड़ता ही नहीं आदत है چھوڑتا نہیں آتا صحابہ کو دیکھو حدیث حدیث اس طرح وان انسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنتو اسقی ابا اُبیدتا وابا طلحتا و اُبی ابن کاب من فضیخ زہب و تمر فجاہم آتن فقال ان <یمتحدث> <سلام> قم في كتاب حضرت بخاری ہے اس وقت کی شراب, اس کی شراب کی اس شراب کی کی نازل نہیں ہوئی اب حضرت ابو طلحہ جتنے اور میں اٹھا ہوا میں نے شراب دی یہ اور درمیان کوئی وقت نہیں ہے نہیں تو اس کی وضاحت کرتا ہے بہت سارا موضوع جو شیخ نے دیا تھا اپنے مولانا شکر اللہ صاحب فیری نے لیکن اب مجھے جانا بھی ہے تو کیا کرتے ہیں حضرت آ ہیں شراجی صاحب اب مجھے آپ لوگوں نے اتنی دیر برداشت کیا ہے ان کو بھی برداشت کرتے رہو وہ آخر داوانہ رب اللہ